اللہ الرحمن رحیم نہایت مہربان قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی والقمری اور چاند کی اضا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے والنہاری اور دن کی اذا چل جب وہ اس کو ظاہر کر دے ولیوی اور رات کی اذا یکشاں جب وہ اس کو ڈھانپ لے وہ اور آسمان کی وما بنا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا یا وہ ماں بنا ماں کو مشریہ کر لیں بسمائی بس آسمان کی قسم و ماں بنا اور اس کی بناوٹ کی ولعلی اور زمین کی و ماں تہا اور جس ذات نے اس کو بچھایا و اور نفس کی و ماں سواہا اور جس نے اس کو برابر کیا درست کیا فعل حما پھر اس نے الہام کیا اس کی طرف اس کی نافرمانی بقبہ ہا اور اس کا تقبہ ارغام دل میں بات رہا قد افلا تحقیق کامیاب ہو گیا من ذکا جس نے اسے پاک کیا وقد خوابہ اور ناکام نامراد ہوا من ساہا جس نے اسے زمین میں مٹی میں ملایا خاک میں ملایا قزبت سمود نے جٹلایا بت ہوا اپنی سرکشی کی وجہ سے عیدم باعث جب اٹھا اشخا اس کا سب سے بڑا بد فق ہوں بس کہا ان کو رسول اللہ اللہ کے رسول نے ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی اور اس اور پینے کی باری فقت ذا ہو انہوں نے جٹلایا اس کو فعقا روحا تو اس کی کونچیں پچھلی ٹانگیں کاٹ دی فاتم کاما علیہ ربو بس کر ہلاک کیا ان کو ان کے رب نے بھی ضمبیم ان کے گناہ کی وجہ سے فصو تو ان کو برابر کر دیا خاف اور وہ نہیں ڈرتا رق باہ اس کے انجام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ولیلی قسم ہے رات کی ادا یبشا جب وہ چھا جائیں وہ اور دن کی اذا تجلا جب وہ روشن ہو وما خلق خالہ والانسا داکارہ اور اس چیز کی جو اس نے پیدا کیا ہے نر اور مادہ ان نسا یا پن کوشش لشکتا البتہ مختلف ہے اماں من آتا بس لیکن وہ جس نے دیا وہ اور تقوی اختیار کیا وہ صدقہ اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی سچ مانا فسانو یس شروع ہو تو عنقریب ہم سہولت دیں گے اس کو دل یسرا آسان راستے کی وہ اماں مم باخیلا اور لیکن وہ جس نے بخل کیا کنجوسی کی و اور بے پرواہ ہوا وہ کرز دبا اور اس نے اچھائی کو خاصا نوعیت سیرو ہو تو ان قریب ہم اس کو میسر کریں گے اس کو سہولت دیں گے دل ارس مشکل کے لیے مشکل راستے کی وہ مایو گنی ان معلو ہو اور نہیں کفایت کرے گا اس سے اس کا مال ایزا تردہ جب وہ گرے گا ان نا علئی نہ ہمارے ذمہ ہے لل ہدا راستہ بتانا ہدایت دینا و ان نالانہ اور بے شک ہمارے لیے ہی ہے للآرتا ولکلا یقیناً آخرت بھی اور دنیا بھی فن پس میں نے تم کو ڈرایا ہے نارن ایسی آگ سے تلزا جو شولے مارتی ہے لا لاہا نہیں داخل ہوگا اس میں الش کا مگر بدبخت اللہ دی وہ قد جس نے جٹلایا وط اور منہ موڑا واسی جن ناگو ہا اور عنقریب دور رکھا جائے گا اس سے العطفا پرہیزگار اللہ وہ جو یتی دیتا ہے مالا ہو اپنے مال کو یا کا تاکہ وہ پاک ہو جائے وہ مالی آحادن اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے انتا ہو اس کے ہاں من نعمتن کوئی نعمت کوئی احسان تجزا کہ وہ اس کا بدلہ دیا جائے اللباج ہی مگر اپنے بلند و بالا رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے والا صوف یع اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے برطحا اور زحاء کی جاشت کے وقت کی یا دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم ولیلی رات کی قسم اذا سجا جب وہ چھا جائے ما و دعا کا نہیں چھوڑا تجھ کو ربو کا تیرے رب نے و ماں کالا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے یا اس نے تجھ سے بغض کیا ہے وللآخراتو اور البتہ آخرت خیر اللہ بہتر ہے تیرے لیے من العلا دنیا سے یا پیچھے آنے والی آخر بعد میں آنے والی بہتر ہے تیرے لیے اولا پہلے آنے والی والا صوفا کا اور الغریب اللہ تعالی دے گا تجھ کو ربو کا تیرا رب فا طرز تو, تو راضی ہو جائے گا عالم کا کیا اس نے نہیں پایا تجھ کو یتیم ف نے جگہ دی واجہ دا کا اور نہ واقف راستہ دکھایا ہدایت دی والن راسته سے ہٹا ہوا۔ وہ واجہدا کا اور اس نے پایا تجھ کو فائلن تک دست کا اغنا تو اس نے غنی کر دیا۔ فامل یتیما پس لیکن جو یتیم ہے فلا تقہر اس پر قہر نہ کر سختی نہ کر۔ واما السائلہ اور لیکن جو سائل سوال کرنے والا ہے فلاً ہر وستو اسے نہ جھڑک نہ ڈانٹ وہ اماں نعمت ربی اور ایبر اپنے رب کی نعمتوں کی فحتس وہ ان کو بیان کر اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے علم نصر اللہ کا صدر کیا ہم نے نہیں کھولا تیرے لیے تیرے سینے کو وبا گاہ اور ہم نے اتارا ان کا تجھ سے وزرہ کا تیرا بوجھ اللہ دی وہ انقاضہ جس نے توڑ دی تھی زہرہ کا تیری پیٹ بارہ فعنات ہم نے بلند کیا لا کا تیرے لیے ذکرہ کا تیرا ذکر فَإِنَّمْ عَلْ عُسْرِي یقیناً مشکل کے ساتھ یسرہ آسانی ہے ان عَلْ عُسْرِي یقیناً مشکل کے ساتھ یسرہ ایک آسانی ہے فَإِذَا فَرَغْتَا تَسْ جَبْ تُو فَارِغُ ہو فن سب تو, تو کھڑا ہو یا محنت کا و الی ربک اور اپنے رب کی طرف سرغ بس رغبت کر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ تین قسم ہے تین انجیر کی وزیتون اور زیتون کی وہ توری سینین اور توره سینین کی وہال البلد الامین اور اس امانت والے امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو کی آسانی تقویم اچھی بناوٹ میں تمہاں پھر ردد نہ ہو ہم نے اس کو لوٹایا اسفل صاف اسفل سب سے نیچے صاف نیچوں میں سے یعنی نچلوں میں سے سب سے نیچے اس کو لوٹا دیا اِلَّا اللہ دینا مگر وہ لوگ امان جو ایمان لائے وہ عمل الصالحاتی اور عمل کیے یہ نیک فلاحم اجرم تو ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا فمایو قدب کا پس نہیں جٹلائیں گے تجھ کو باد اس کے بعد دین قیامت کے بارے میں جزا کے بارے میں علیہ الله کیا نہیں ہے اللہ تعالی بالح کمل حاکمین حاکموں میں سے سب سے زیادہ بڑا حاکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے اقرا پڑ لسمی ربی کلری اپنے اس رب کے نام سے خالہ جس نے پیدا کیا خالہ کل اس نے پیدا کیا انسان کو من علق ایک جمے ہوئے خون سے اقرا پڑھ اور ربو کا رب زیادہ کرم بالا ہے اللذی وہ ذات علم جس نے سکھایا بالقلم قلم کے ساتھ علم الانسانہ سکھایا انسان کو ما وہ کچھ لم یعلم جو اس نے نہیں جانا کل لا نہیں ان الانسان یقینا انسان لا يتغا البتہ حد سے بھرنے والا ہے الرعاہو کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو استغناہ کہ وہ غلی ہو گیا ہے نماز پڑھتا ہے ارا کیا تھی دیکھا ہے انکان الدا اگر ہدایت پر او ہمارا یا اس نے حکم دیا بتقو پرہیزگاری کا ارایتا کیا خیال ہے تیرا یا کیا تو دیکھا ان قصاب اگر اس نے و بطول اور اس نے منہ موڑا علم یا کیا وہ نہیں جانتا بھی اللہ یا کہ بے شک اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے کلّا کل ہرگز نہیں لم ہی اگر وہ بعض نہ آیا لَ ان تو البتہ ہم ضرور اس کو کھینچیں گے بن ناسیہ پیشانی کے بالوں سے ناسیۃ قاذبات خاطئ ان پیشانی کے بالوں سے جو چھوٹے اور فتاکار ہیں فل یدروا فسو بلا لے نادیہ ہو اپنی مجلس کو سنقر الزبانیا تو ہم ان قریب بلائیں گے زبانیا کو کہی یعنی جہنم کے فرشتوں کو کلا ہرگز نہیں لا تیعو نہ تو اس کی تاعت کر بس جند اور سجدہ کر وقت اب اور قریب ہویا یا قرب حاصل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت نہم والا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ یقیناً ہم نے ناظر کیا ہے اس کو فی لیلت القدر قدر کی رات میں وما ادراکہ اور کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو ما لیلت القدر قدر کی رات کیا ہے لیلت القدری قدر کی رات خیرن بہتر ہے من الفی شہر ایک ہزار مہینے سے تنزل الملائکہ تو اترتے ہیں فرشتے والروحو اور روح اس میں بیدن ربیہم اپنے رب کے حکم سے من کلی امر ہر امر کے متعلق سلامن وہ سلامتی والی ہے یا وہ حتیٰ مطلع الفجر حتیٰ کے سورج تلو ہو فجر تلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جبیت رحم والا نہائیت مہربان ہے لم يكن الذین کافروا نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے والمشرقینہ اور مشرقوں میں سے منفقینہ باز آنے والے ہٹنے والے حتی یعطیہ ہم حتیٰ کہ آئے ان کے پاس البینا واضح دلیل رسول من اللہی اللہ کی طرف سے ایک رسول جتلو جتلاوت کرے صحفن صحیف متحراب پاکیزہ فیہا اس میں کتب ان کتابیں ہیں طیماں مضبوط یا اس میں لکھے ہوئے ہیں طی مضبوط اقامات بام ماں تفرہ اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ پوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب اللہ مگر امپا دی اس کے بعد ماں جات البینہ کہ ان کے پاس آ گئی کھلی دلیل بام امیروں اور نہیں وہ حکم دیے گئے اللہ علی عبدود اللہ مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی مخلصین اللہ الدین اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوں اس اللہ کے لیے دین کو فرنافا یقصو ہو کر ویوقی مصلاطا اور قائم کرے نماز ویت الزکۃ اور ادا کریں زکوٰۃ بدالی کا دین القیمہ یہ اور یہ دین ہے مضبوط ام اللہدینہ یقیناً وہ لوگ کا فروغ جنہوں نے کیا من احر کتاب میں سے اور میں سے فی ناری جہنما جہنم کی آگ میں ہوں گے خالدینہ میں ہمیشہ رہیں گے اولا شرالبری یہ مخلوق میں سے سب سے بدترین ہیں ان اللہ آمانو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے و امل اور عمل کی یہ نیک اولاقا وہ لو گھم خیر البریہ وہی مخلوق میں سے ترین ہیں جزا ان کی جزا ان کا بدلہ عند رب بھی ان کے رب کے ہاں جنات کے باغات ہیں تجری چلتے ہیں منتخب جس کے نیچے سے دریا خالدین فیہا عبادہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ورضو عنہو اور یہ اس سے راضی ہو گیا ذالکہ یہ لیمن اس کے لیے ہے خاشیہ ربہ جو اپنے رب سے در گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جب بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے ادا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین پر زلزلہ بپپا ہوگا اس کا زلزلہ یہ جب زمین سخت ہلا دی جائے گی ہلایا جانا اس کا وہ اخرجت اور نکال دے گی الارض زمین اثقالہا اپنے بوجھ کو وقال قال الانسان اور کہے گا انسان مالاہا اسے کیا ہے یوم ایدن اس دن تحدثو و بیان کرے گی اخباراہا اپنی خبریں بی انہ رب کا کہ بے شک تیرہ رب نے اوحالاہا اس کو وحی کی یوم ایدن اس دن یسدرن ناسو لوگ لوٹیں گے اشتاتن جدا جدہ لیا رو تاکہ وہ دیکھیں اپنے اعمال پمیا عمل جس نے عمل کیا مت کالا دراتن ذرہ برابر بھی قیرن اچھائی کو یارا ہو تو اسے دیکھ لے گا پمیا عمل اور جس نے کیا مت کالا دراتن ذرہ برابر بھی شرن برائی یاراہ وہ اس کو دیکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادیاتی ببح ہے آواز نکال کر دوڑنے والوں کی عادیات تیری سے دوڑنے والے زبحہ آواز نکال کر فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا پھر جلانے والے قَدْحَا ٹاپوں کے ساتھ فَالْمُغِیرَاتِ بس حملہ کرنے والے صبحہ صبحہ کے وقت فَأَثَرْنَبِهِ پس وہ اڑاتے ہیں اس کے ساتھ نقعن گرد و غبار کو فواسط نبی ہی بس وہ درمیان میں داخل ہوتے ہیں جمعہ بڑی جماعت کے ان یقینا انسان یقیناً ہی اپنے رب کے لیے لکنود بہت زیادہ ناشپرا ہے و وہ ان بے شک وہ اللہ کا اس پر لشہید گواہ ہے وہ انح اور بے بولی رقب القی مال کی محبت میں لشدید بہت سخت ہے افلا یا کیا پس وہ نہیں جانتا ادا برسرا جب نکالا جائے گا ما قبور جو کچھ قبروں میں ہے وہ خود اور حاصل کیا جائے گا یا ظاہر کر دیا جائے گا ما فی صدور جو سینوں میں ہے امن ربا ہوں ان کا رب ان کو یوم دن اس دن لخبیر البتہ خبر رکھنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ اللہ کے نام سے جب بحضر مالا نہائیت مہربان ہے القارعہ کھٹ خط کھٹانے والی مل قارعہ کیا ہے وہ کھٹ خط کھٹانے والی وما ادراکہ اور کس چیز نے معلوم کروایا تجھے مل قارعہ کیا ہے کھٹ خط کھٹانے والی یوم یقون الناسو اس دن ہوں گے لوگ کل فراشل مخصوص پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور ہوں گے پہاڑ کل منفوش جھنکی ہوئی روئی کی طرح تو لیکن وہ شخص من سکولت موازن ہو جل ہو گئی جس کی تولی گئی چیزیں موازین تولی گئی چیزیں یعنی اعمال وزن ہی ہو گئے فوہ واپس وہ فی عیشۃ الرضیہ خوشی والی رضا مندی والی زندگی میں ہوگا و اما من خفت موازینوہ لیکن وہ ہلکے جس کے ہلکے ہو گئے اعمال تولے گئے تولی ہوئی چیزیں فامہ کا کاٹکانا ہادیہ ہادیہ ہے وَمَا أَدْرَاكَا اور کس چیز نے تجھ کو معلوم کروایا ماہیہ وہ کیا ہے نارن آگ ہے حامیہ سخت گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم بالا نہائیت بہربان ہے الْحَاکُمْ غَافِلْ کر دیا تم کو اتَّقَاتُورُ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے میں حتیٰ حتی کہ تم, نے زیارت کی تم نے جا دیکھا المقابر قبروں کو کلّہ ہرگز نہیں سوفا تعلمون عن قریب تم جان لو گے تما پھر کلّ ہرگز نہیں سوفا تعلمون عن قریب تم جان لو گے کلّ ہرگز نہیں لو تلامہ کاش تم جان لیتے علم ال یقین یقین سے جاننا ل تاراغن جیم البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو سما لارا گناہا پھر تم اس کو ضرور دیکھو گے عین القین یقین کی آنکھ سے سم لتس النّا پھر تم سوال کیے جاؤ گے یوم دن اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے والعصر عصر کی قسم ان انسان یقیناً انسان لفی خسر خسارے میں گھاٹے میں ہے اللہ, اللہ دینا مگر وہ لوگ امان جو ایمان لائے وہ امل الصالحاتی اور نیک اعمال کیے فتح اور ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے بالحقی حق کی فتح اور ایک دوسرے کو نے وصیت کی بصبری صبر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے خلاقت ہے لیکن ہر بہت تانا دینے والے کے لیے لوماضا بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والے قیمت کرنے والے کے لیے یا ماضا عیب جوئی کرنے والا لوماضا قیمت کرنے والا اللہ دی وہ آدمی جامع مالن جس نے جمع کیا مال کو وہ اد ہو اور اس کو گن گن کر رکھا یہ سب وہ سمجھتا ہے گمان کرتا ہے ان نہ ہو کہ بے شک اس کا مال عق لا ہو اس کو ہمیشہ رکھے گا کلّہ ہر گر نہیں لائن بدن نہ وہ ضرور پھینکا جائے گا فل خلوط ماں خلط میں وماں ادرا کا کس چیز نے معلوم کروایا تج کو مل فلوطامہ خلوت ماں کیا ہے نارمو کا دا اللہ کی آگ ہے جو کہ بھڑکائی ہوئی ہے اللہ تی تطلعو وہ جو جھانکتی ہے علال افعیدہ دلوں پر انہا علیہم بے شک وہ ان پر مؤسدہ بند کی ہوئی ہے فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم بالا نہائیت مہربان ہے علم طرح کیا تنہیں نہیں دیکھا قیفہ فعالہ کیسے کیا ہے رب قاتل رب نے بی اصحاب الفین ہاتھیوں والوں کے ساتھ علم کیا نہیں اس نے بنایا گئیدہ ہوں ان کی تدبیر کو مارتے تھے دیا تین معقول کھائے ہوئے کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بھارا ہے قریش قریش کی محبت ڈالنے کی وجہ سے یا قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے یا محبت ڈالنے کے لیے ایلافیخلاشی تعیب ان کے دل میں سردی اور گرمی کی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے پھلیہ بدو بس وہ عبادت کریں رب حاض البعت اس گھر کے رب کی اللہ بھی عطمہ ہوں جو ان کو کھلاتا ہے من جن بھوک سے وہ آمانہ اور ان کو امن دیتا ہے من خوف خوف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے آرا ایت کیا نے اس شخص کو دیکھا ہے یوکو جو جٹلاتا ہے دین جزا کے دن کو فضالک اللہ پس یہی ہے وہ درو جو دھکے دیتا ہے الیتیم یتیم کو ولا یا اور نہیں ابھارتا نہیں ترغیب دیتا اللہ تامل مسکین مسکین کے کھانے پر فضیل پس ہلاکت ہے دلمسلین ایسے نمازیوں کے لیے اللہ جو لوگ انصلاطین اپنی نمازوں سے ساخوں غافل ہیں اللہ وہ لوگ ہم یراؤنا اونا جو دکھاوا کرتے ہیں ویم اور روکتے ہیں معون، عام استعمال کی چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہم نے رب کے لیے بن ہر اور قربانی کر ان نشانیہ کا یقیناً تیرا دشمن هو الابتر وہی بے نسل ہے یا لا بلد ابترتا جبی چونترا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کل کہہ دیجئے یا کافرو لا اگدو نہیں میں عبادت کرتا ما تاغدون جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا ان تم آبدونہ اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے ما آگو جسکی میں عبادت کرتا ہوں والا انا آبدن اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ما ابت تم جس کی تم نے عبادت کی والا ان تم آبدونہ اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے ما آگ اس کی جسکی میں عبادت کرتا ہوں لَ دین و تمہارے لیے تمہارا دین ہے وال اور میرے لیے دین میرا دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جب حد رحم والا نےایت مہربان ہے راجا آ جب آ جائے گی نصر اللہ اللہ کی مدد بلفتو اور فتح ورای تن اور تو دیکھے گا لوگوں کو یدھ کو داخل ہوں گے فی دین اللہ, اللہ کے دین میں اخبا جا در گروہ فوج در فوج پسبی بیان کر بھی حمد ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ بس ہو اور اس سے بخشش طلب کر ان نہ ہو وہ کا نہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہائیت مہربان ہے تبت یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ حالاق ہو گئے تب اور وہ خود حالاق ہوا ما اغنا عنہ مالوہ نہیں کی کیفائیت کیا اس سے اس کے مال نے وما قصب اور نہ ہی اس چیز نے جس کو اس نے کمایا سیصلہ عن قریب و داخل ہوگا نارن آگ میں زادہ لہب جو شولے والی ہے ومرآتوہو اور اس کی بیوی بی حن مالت الحتب لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی کی جیدیہا اس کی گرتن میں حبلن رسی ہے میں مصد مضبوط بٹی ہوئی یا مونج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نہائیت رحم بارا ہے یہ مسد کھجور کے چھلکے کو بھی کہتے ہیں قل الہُ اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی آہد اکیلا ہے اللہ سب اللہ ہی بے نیاد ہے لم یا نہیں اس نے کسی کو جنا ولم یلت اور نہ وہ جنا گیا ہے ولم یا اور نہیں ہے اس کے لیے کوفوند ہم سر آف کوئی ایک بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا پہربان نہایت رحم والا ہے قل کہہ دیجیے آروضو میں پناہ مانگتا ہوں بےقبل فلک فلق کے رب کی شرری ہر اس چیز کے شر سے ما خلق جس کو اس نے پیدا کیا من اندھیری رات کے شر سے جب ادا واقعاتی اور پھونکنے والیوں کے شر سے پھر گرو میں شرری سے دن اور حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد جب وہ حسد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے کل کہہ الناس میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الناس لوگوں کے معدود کی الخناس بسمسا ڈالنے والے ہٹ ہٹ کر آنے والے کے شر سے اللہ بھی وہ سو جو وسمسا بس ڈالتا ہے فی صدوری ناس لوگوں کے سینوں میں من الجنتی جنوں میں سے وہ ناس اور انسانوں میں سے